نصیحت امیروں اور غریبوں کے لیے اے مالدارو نیکیاں زیادہ کرو کیونکہ تمہارے گناہ بہت ہیں اور اے غریبوں گناہ کم کرو کیونکہ تمہاری نیکیاں تھوڑی ہیں